تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا اپنی قبر و حشر کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے جگمگانے کے لیے اپنی عادت میں درود پاک کو شامل کر لیجئے بکثرت آقعد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کی ذات اقدس پر دروشری پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنائیے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ میٹے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ شان نزول میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر ایک نیا سلسلہ اور اس کا آج پہلا دن ہے آج آغاز ہے پہلا سلسلہ ہے سلسلہ شان نزول اس سلسلے میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکات شان نزول سنیں گے اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا کیا ارشادات ہیں کیا کیا ہمیں حکم دیے گئے ہیں جن چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے اور جن چیزوں کو ترک کرنے کا حکم ہے انشاء اللہ عزیز اس کی تعلیمات اس سلسلے کے اندر شان نزول کے ذمن میں ہم ایسے بھی ارشادات اور اقامی الہیاں انشاءاللہ ان کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے بہت خوش نصیبی والی بات ہے اور جمعرات کا یہ مبارک دن ہے اور انشاءاللہ شاء ہر جمعرات کو صبح ساڑھے ساتھ بجے ہمارا یہ سلسلہ لائیو ہوگا اور اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ شاء مجید فرقان حمید کے بارے میں ان کی آیات کے بارے میں شان نزول کے حوالے سے ان اللہ کلیمات سننے کی شہادت حاصل کریں گے اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو استقامت عطا فرمائے اور محبت کے ساتھ اس سلسلے کو بھی دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی رب کعبہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے قرآن کریم رب عظیم کا بے مثل کلام ہے جو رب اکیلا معبود تنہا خالق ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے وہی تمام جہانوں کو پانے والا ہے پوری کائنات کے نظام کو مربوط ترین انداز میں چلانے والا ہے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی حقیقی طور پر اسی کے دستے قدرت میں ہے وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے محروم کر دیتا ہے اسی کے دستے قدرت میں کہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے وہ ذلت اور رسوائی سے دو کر دیتا ہے وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے وہ رب جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اس نے اپنا یہ کلام رسولوں کے سردار دو عالم دو عالم کے تاجدار حبیب بمثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم پر نازل فرمائیں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی پر ایمانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم لوگوں کو بلائیں اور ان کو کفر و شر کے اندھیروں سے نکال کر دین اسلام کے نور والے راستوں پر چلائے قرآن مجید فرقان حمید نازل ہونے کے ابتدا تو رمضان المبارک کی برکت مہینے کی بابرکت شب میں اس کی ابتدا اور اس کا نزول ہوا اور اللہ تبارک و تعالی کی جناب سے حضرت جبریل امین جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی بارگاہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کو لے کر حاضر ہوتے اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا نظور ہوتا شب معاج کو کچھ آیات بلا واسطہ بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی قرآن مجید دنیا کی فصیح ترین زبان یعنی عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں اور عرب کے رہنے والے کو قریش کے لئے کوئی عذر باقی نہ رہے اور وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس, اس کلام کو سن کر کیا کریں گے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان میں نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے اس کی تعلیم ارشاد فرمائی قرآن پاک کی عظمت یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے یہ وہ قرآن مجید فرقان حمید عظمت والا قرآن ہے کہ کسی اور کلام، کسی اور قرآن مجید وہ کسی اور کلام کو حاصل نہیں ہوا جو عزت جو عظمت اللہ تبارک وطالیہ کے اس قرآن مجید فرقان حمید کو عطا ہوئی ہے اللہ تبارک وطالیہ نے قرآن پاک کے بارے میں خود ارشاد فرمایا من رب نورن اے لوگ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا مدنی چند کے ناظرین یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے چھ مشہور نام ہیں اسی قرآن پہلا نام قرآن قرآن پاک کو برہان بھی کہا جاتا ہے قرآن پاک کو فرقان بھی کہا جاتا ہے کتاب بھی فرمایا گیا مصحف بھی فرمایا گیا اور نور بھی کہا گیا یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے یہ مبارک نام ہے جن کو اس طریقے سے اس انداز سے بیان کیا گیا ناموں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آیا احادیث طیبہ میں بھی آیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیارا کلام ہے کہ جس کے بارے میں رب کعبہ وجل خود ارشاد فرماتا ہے کہ تمام جن اور تمام انسان اگر وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے پر بھی آ جائیں اور اس کی مسل لانا چاہیں تو وہ نہیں لا سکتے اللہ تبارک وطارہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قلطم آسلی حاضل قرآن ظہیرہ ارشاد فرمائے تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کے مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کر لے اور سارے لوگ اور سارے جنات بھی اس بات پر متفق ہو جائے کہ ہم اس کی مثل کوئی کتاب اور اس کی مثل آیات لے کر آ جائے تو وہ اس کی مسل نہ لا سکیں گے وہ عاجب ہو جائیں گے قرآن مجید کا یہ بہت خوبصورت اجاز ہے کہ قرآن مجید کا مسل نہیں لا سکیں گے اس وقت کے کفار کو بھی یہی بار بار کہا گیا اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہماری طرف سے ہی بنائی ہوئی آیات ہیں ہماری طرف سے بنائی ہوئی کوئی کہانیاں ہیں ہماری طرف سے بنائی ہوئی کوئی باتیں ہیں تو اس کی مسل تو لاؤ تمام جن انسان مل کر اس کی مثل کتاب لے کر آ جائے اور اس کی مثل نہیں لا سکتے دس آئے لے کے آ جاؤ دس نشان اس طرح کی باتیں بنا کر آ جاؤ ایک صورت ہی بنا کر آ جاؤ ایک بات ہی بنا کر آ جاؤ تو یہ مختلف طریقوں سے ان کو دعوت دی گئی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ خود ہی اپس میں کلام بنا لیا گیا ہے یہ خود ہی کلام خود اپنے طور پر ہی ان باتوں کو بنا لیا گیا ہے تو اس کی مسل تو لاؤ آؤ اس کی مسل تم لا کر دکھاؤ تو صحیح تو وہ نہ لا سکے وہ آجز ہو گئے بڑے بڑے شعراء کا دور تھا جس میں لوگ بڑے بڑے کلام لکھتے تھے بڑا بڑا مکفا کلام کا نہ جانتے تھے لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں یہ دعوے موجود ہیں کہ اس کی مثل لاؤ ایک بات لے کر آؤ ایک صورت لے کر آؤ اس کی مثل کتاب اس کی مثل کلام لے کر آؤ لیکن وہ نہ لا سکے وہ اس سے آجز ٹھہرے قرآن مچید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے کہ باطل طریقوں کو دور کرنے کے لیے اور ان کو باطل کرنے ان کو ختم کرنے کے لیے قرآن مشید فرقان حمید کا اللہ تبارک و تعالی نے نزول فرمایا ہے کہ اس سے گمراہی اور اس سے بھٹکے ہوئے راستوں کو ختم کرنا مقصود ہے تاکہ لوگ ان راستوں سے ہٹ کر دین اسلام کے نور والے راستے پر اسلام کے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں یہ وہ کلام ہے سیدھا ہے مستقیم ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کجی ٹیڑھا پن نہیں ہے یہ محفوظ کتاب ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کتاب کی اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت خود اپنے ذمہ کرم پر لی ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جو جامع العلوم کتاب ہے اس کتاب میں اولین اور آخرین کا علم اس کتاب میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے یہ کتاب مسلمانوں کے لیے رحمت ہے یہ کتاب مسلمانوں کے لیے نور ہے یہ کتاب مسلمانوں کے لیے شفا ہے اس کتاب کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مچید ہر نافے ان پر مشتمل ہے یعنی اس میں گزشتہ واقعات کی خبریں ہیں آئندہ ہونے والے باقیات کا علم موجود ہے حل ہر حلال اور حرام کا حکم اس میں مذکور ہے اور اس میں ان تمام چیزوں کا علم جن کی لوگوں کو اپنی دنیوی دینی معاشی اور اخروی معاملات کی ضرورت ہے اللہ چل شاہ نے اس کتاب اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وہ علم عطا فرمایا ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید مسلمانوں کے لیے نصیحت یہ قرآن مجید فرقان حمید مسلمانوں کے لیے بشارت ہے اور اس میں تمام باطل راستوں پر چلنے والوں کو دائل الحق بنا کر اس قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے بہت سے فضائل ہیں اور بطور خاص بکثرت سے اس چیز کی بھی ترغیب موجود ہے اور ان کی فضیلتیں موجود ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا یہ بھی ثواب لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں غور و خوض کرنا قرآن مجید کو سمجھنا قرآن مجید کے احکامات کے اندر تفق کو تدبر کرنا یہ بھی بہت ہی مرغوب ہے اور اس کی ترغیب ہمیں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جہاں ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے ان مضامین کا ان احکامات الہیہ کا ان آیات مبارکہ ان کے بارے میں ہمیں علم بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اس میں کیا بیان فرمایا ہے حدیث سے پاک میں ارشاد فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ و عنہ بیان کرتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے قربان جائے کتنا خوبصورت فرمان ہے کیسا ارشاد فرمایا کہ جو قرآن میں مشغول ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ وہ پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے اس قرآن کے اندر مشغول ہے اگرچہ وہ دعا نہیں مانگ رہا اگرچہ وہ باقاعدہ دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ارض نہیں کر رہا لیکن ہمارا رب تو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے وہ ہر چیز کا عالم ہے وہ علیم بداطی سدور ہے تو اللہ تعالی دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسادش کا بھی علم اللہ تبارک وطالعہ کو ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں رب کعبہ ہماری حاجتوں کو اپنی فرما دیتا ہے وہ ہمیں وہ عطا فرماتا ہے قرآن کی بدولت کہ جو مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے اس سے زیادہ انہیں عطا فرمایا جاتا ہے جو قرآن مجید کے اندر مشغول ہوں قرآن مجید کے اندر تلاوت میں لگے ہوں قرآن مجید کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے مصروف کر رکھا ہے یعنی کتنی خوبصورت بات کہ ہم قرآن پڑھیں ہماری دعائیں خود پوری ہوتی جائیں ہم قرآن پڑھیں ہماری ہماری آر... تمنا اللہ طرح پوری فرما دے ہم قرآن میں مشغول ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی ہماری کئی حاجتیں کئی تمنا کئی دعائیں ایسی ہیں جو ہم مانگتے بھی نہیں ہے رب کعبہ ہماری وہ دعائیں قبول فرماتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کو جہاں تلاوت کے بارے میں اتنی فضیلتوں کو بیان فرمایا گیا قرآن مجید کو سمجھنا یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب والا کام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے بہترین اشخاص کا ذکر فرمایا قرآن سیکھنے والے بھی بہت اعلیٰ ہیں قرآن سیکھنے والے سمجھنے والے بہت بہتر ہیں قرآن سکھانے والے بھی بہت بہتر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی مقامات پر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بارے میں بھی یہ فضائل بیان فرمائے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دلوں, کو دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتی اور پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگتی ہے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی ارشاد فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے اس کی صفائی ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت بھی کیجیے قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش اور صحیح کیجیے الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ شان نزول جس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کے متعلق عرض کریں گے کہ کس طرح قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک وطالیہ نے نازل فرمایا اور بعض اوقات کون سے ایسے اسباب اور کون سے ایسے واقعات ہوئے کہ پس منظر کیا ایسا معاملہ تھا کہ وہ حکم قرآن اللہ تبارک وطالیہ نے نازن فرمایا ہے تو مزے چل کے ناظرین شان نزول کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید اس کے دو قسمیں ہیں شان نزول کے اعتبار سے ایک تو بعض اوقات وہ احکام الہیہ کہ جس کے اندر کسی قسم کے کوئی سبب یا کوئی خاص واقعہ وہ پیش نہیں آیا بلکہ اللہ تبارک وطالعہ کا حکم ویسے ہی نازل ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی خاص ایسے اسباب اور خاص ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ آیات مبارکہ کا نصول ہوتا ہے پہلی قسم یعنی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کوئی ایسا خاص سبب نہیں ہے اس کے پیچھے اس کی بھی قرآن میں بکثرت آیات مبارکہ ہیں عاکیم و بات زکا نماز پڑھو زکوات دو نماز قائم کرو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا اس طرح کی متعدد آیات مبارکہ جن میں سے بعض کا پس منظر کچھ موجود ہے اور بعض میں وہ خاص واقعہ یا خاص کوئی سبب نہیں بیان کیا گیا بلکہ اس کو ویسے ہی اس آیات مبارکہ کا نزول ہوا ہے قرآن مجید کی ان آیات کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو کسی خاص سبب یا کسی خاص واقعے کے ساتھ مربوط ہے یا کسی سوال کے جواب میں وہ آیت مبارکہ کا حکم اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے تو اب یہ جو واقعات ہیں یہ جو اسباب ہیں اور یہ جو سوالات ہوئے جن کے جواب میں یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو ان کو کہا جاتا ہے اسباب نزول انہی کو شان نزول کہا جاتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی اس آیت مبارکہ میں کیا سبب ہوا کس وجہ سے یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک تعالی نے نازل فرمائی ہے اب اس اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی گویا کہ یہ ابتدائی ایک عمومی طور پر دو قسمیں ہوئی بعض وہ آیات کہ جن کے پیچھے کوئی پس منظر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کوئی ایسا سبب نہیں ہوا اور بعض وہ آیات مبارکہ کہ جن کے پس منظر میں کوئی واقعہ بھی آیا ہے کوئی ایسا سبب ہوا ہے کوئی ایسا سوال ہوا ہے اور اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک وطالعہ نے وہ آیت مبارکہ کا نزول فرمایا ہے اس اعتبار سے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں عمومی طور پر بعض اوقات سبب وہ عام ہوتا ہے اور اس آیات کے اندر جو قرآن مجید اس سبب کی وجہ سے نازل ہوئی آیات مبارکہ ان کے اندر بھی عموم ہی حکم بیان کیا ہوتا ہے یعنی سبب بھی ایک عام سا ہوا یعنی تمام کے لیے کوئی خاص ایک ایسا سبب نہیں بلکہ عام سبب ایک ہوا اور اس کی آیت مبارکہ بھی عام ہی ہے یعنی تمام الفاظ اس کے وہ عموم پر ہی دلالت کرتے ہیں اور وہ سب کے لیے گویا کہ وہی حکم ارشاد فرمایا اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سبب خاص ہے اور اس آیت مبارکہ کا جو نزول ہے وہ بھی خاص الفاظ کے ساتھ ہے بعض اوقات عام اور آگے الفاظ بھی عام سبب خاص لیکن اس کے ساتھ الفاظ بھی وہ خصوصیت والے اور تیسری وہ قسم بنتی ہے کہ جس میں سبب بھی قرآن مچید فرقان حمید کا وہ خاص ہے لیکن اس کے الفاظ وہ عموم پر دلالت کرتے ہیں اور اس کے الفاظ بالکل عام ہیں یعنی آیت کے نزول کے اعتبار سے تو وہ ایک واقعہ سبب بنا آیت کے نزول کے اعتبار سے تو وہ ایک خاص ایک سبب اور ایک واقعہ بن جاتا ہے یا کوئی سوال بن جاتا ہے لیکن اس میں جو حکم نازل ہوا ہے وہ اپنی عمومیت پر رہتا ہے اور وہ حکم تمام کے لیے ہے اس کی آیات مبارکہ پکثرت موجود ہیں کہ جن کے اندر واقعہ تو ایک ہوا کوئی سبب تو ایک ہی بنا لیکن آیات مبارکہ کے ان نزول کا ان الفاظ یہ تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک بات کی یہ بات مثال ارشاد فرمائی گئی ارشاد فرمایا ولا تہین اور سستی نہ کرو اور غمگین نہ ہو اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے یہ آیس مبارکہ بالعموم تو اہل عہد کے لیے نازل ہوئی لیکن اس آئت کا عموم اتنا ہے الفاظ اتنے عام ہے کہ یہ عموم کے اعتبار سے تمام مسلمانوں کے لیے ایک طرح کا اعلان کیا گیا ہے کہ تم سستی نہ کرو اور غمگین نہ ہو تم پکے مومن ہو تو تم ہی بلند رہو گے تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارا ایمان کامل ہے تو پھر غالب تم ہی رو گے کامیابی و کامرانی وہ تمہارے قدموں کو چومے گی اور تم ترقی پا جاؤ گے تو یہ اپنے عموم کے اعتبار سے یہ آئےت مبارکہ تمام کے لیے بعض اوقات اسباب خاص اور الفاظ بھی خاص قرآن مجید میں اللہ تبارک وطانا نے ارشاد فرمایا وسع جنبل وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَا اِلَّا بْتِغَا وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَا ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اور سب سے پڑے متقی کو جہنم سے بہت طور رکھا جائے گا اور جو حصول پلے پاکیزگی کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے اس کا یہ مال خرچ کرنا صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہے اور وہ ضرور عنقریب راضی ہوگا یہ آیت مبارکہ یہ خاص طور پر سیدنا اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس آیت مبارکہ کا نوزول ہوا کہ جب آپ نے کفار کے وہ ظلم و ستم جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہو رہے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا پریشان کیا جا رہا تھا ازیتیں دی جا رہی تھیں تو آپ نے بہت بھاری رقم سے بہت بھاری مالیت کے اعتبار سے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو آپ نے خریدا اور خریدنے کے بعد ان کو آزاد کر دیا تو جب آپ نے اس طرح کیا کہ ان کی خریداری کی اور ان کو آزاد کیا تو اس وقت کچھ نے یہ کہا کہ شاید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر بلال کا کوئی ایسا احسان ہوگا جس کا بدلہ آج انہوں نے اس طرح بھلائی کر کے ان کو دیا ہے شاید ان پر کوئی اس کا پرانا احسان ہو جس کا بدلہ دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان آیات مبارکہ کا نزول فرمایا جن میں بات یہ واضح طور پر ارشاد فرما دی گئی کہ وہ انہوں نے جو خرچ کیا ہے وہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دیا ہے انہوں نے جو خرچ کیا ہے وہ کوئی اپنی احسان مندی کا بدلہ نہیں دیا بلکہ وہ اپنے رب آلہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے خرچ کیا ہے تو یہ سبب بھی ایک خاص ہوا اور آیت مبارکہ کا نزول کا جو الفاظ ہیں وہ بھی ایک خصوصیت کے اوپر دلالت کرتے ہیں اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سبب خاص ہے الفاظ عام ہے یعنی شان نزول کے اعتبار سے جو تیسری قسم سبب خاص بنا اور اس کا عموم الفاظ تمام کے لیے اس کی بکثرت آیت مبارکہ قرآن مجید میں موجود ہے زہار کی ہوں لیان کی ہو کبھی کوئی اور معاشی معاملات کی ہوں کسی اور عمل کرنے کے حوالے سے ہو یا ممانت کے حوالے سے ہو واقعات تو وہ اس وقت خاص ہی بنتے رہے خاص ہی سبب بنتا رہا لیکن حکم پھر تمام کے لیے وہ یوں نازل کر دیا مدنی چند کے ناظرین شان نزول کی بھی بہت اہمیت ہے شان نزول قرآن مجید فرقان حمید میں جس طریقے سے یہ بیان فرمایا گیا ہے اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ بعض اوقات قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کو سمجھنا ہی گویا کہ شان نزول کے اوپر موقف ہو جاتا ہے یعنی بعض آیات ایسی ہیں کہ اگر ان کا شان نزول بیان نہ ہو تو وہ آیات بظاہر میں سمجھ میں نہیں آئے گی وہ آدمی اس کو پڑھے گا ضرور ترجمہ بھی کرے سمجھنے کی کوشش کرے لیکن اس کو جلد سمجھ میں نہیں آئے گی جب اس کا پس منظر جب تک بیان نہیں کیا جائے گا اس کی مثال قرآن مجید فرقان حمید میں آیات مبارکہ ہے <سلام> یا اوہ لدینہ آ من لکرب السولہ تب ان سکارا اے ایمان والو اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو یہ قرآن مجید میں حکم موجود ہے اب اگر اسی کو لے لیا جائے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو آدمی یہ سوچے سوچے گا کہ نشے نشہ تو ہے ہی حرام نشہ کرنا ہے ہی حرام تو نماز نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ اس کا مطلب کیا ہوا تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے پس منظر میں جانا ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس آیت مبارکہ کے شان نزول کی طرف جانا ہوگا اور وہ آیت مبارکہ کے جب ہم شان نزول کی طرف جاتے ہیں تو پھر واضح طور پر اللہ تبارک تعالی کا یہ ارشاد آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ صاحب کرام علی مردوان پر یہ اس وقت ایک واقعہ پیش آیا کہ جب پرانے مجید فرقان حمید میں باقاعدہ شراب کی حرمت ابھی بیان نہیں کی گئی تھی اس وقت شراب ایک عام معمول تھا لوگوں کا عام گھر گھر کے اندر شراب کا ایک معمول تھا کئی افراد ایسے تھے جو اپنی سلیم تباہ کی وجہ سے اچھی طبیعت کی وجہ سے وہ شراب کے قریب نہیں جاتے تھے وہ اسلام سے پہلے بھی شراب کے قریب نہیں گئے اسلام لانے کے بعد بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا لیکن اس وقت تک ابھی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی ایک دعوت میں اصحاب جمع ہوئے اور کھانے کے بعد نماز کا بھی وقت ہوا لیکن عام معمول کے مطابق کھانے کے بعد شراب بھی پی لیتے تھے شراب پی گئی اور جب شراب پی لی گئی اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اب جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو جنہوں نے امامت کی نماز کے اندر انہوں نے آیات مبارکہ چونکہ نشے کی حالت تھی نشے کی کیفیت تھی تو سورہ کافرون کے اندر لا آربد ما تعبدون کے لا کو ہٹا دیا اب اس طریقے سے نماز کو پڑھا گیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مچید فرقان حمید میں آیت مبارکہ کا نزول فرمایا اے ایمان والو یا ایو حلینہ آ لا تک رسلات وانتم تم سکارا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو اب ہمیں یہ پتہ چلا اس آیت مبارکہ پہ واضح طور پر کہ یہ آیت مبارکہ کیسے ہیں اس کو سمجھنا کیسے ہے یہ اس وجہ سے نازل ہوئی ہے کہ جس وقت شراب حرام نہیں تھی جس وقت شراب حرام نہیں تھی یہ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی پھر کئی افراد نے کئی اصحاب نے جب یہ سنا کہ شراب کی وجہ سے تو ہمیں نماز سے روک دیا گیا ہے تو شراب کے دل میں ویسے ہی نفرت پیدا ہوئی لیکن ابھی بھی حرمت کا حکم نہیں تھا تو انہوں نے ویسے ہی اس شراب کو ترک کر دیا اس شراب کو انہوں نے چھوڑ دیا تو بعض اوقات میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت مبارکہ کا اگر شان نظور معلوم نہ ہو تو آدمی کو وہ سمجھنا ہی بہت مشکل ترین معاملہ ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھیے اس کے بعد پھر وقفے وقفے سے تدریجن پھر شراب کا پہلے نماز سے منع کر دیا گیا پھر آگے جا کر باقاعدہ شراب کی حرمت کو واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دیا گیا اب شراب حرام ہے اب شراب کی طرف نہیں جا سکتے شراب نہیں پی سکتے شراب کی اس حرمت کو بیان کیا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اور یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو دے کر بھیجا کہ جاؤ گلیوں میں جا کر اعلان کر دو کہ یہ آیت مبارکہ شراب کی حرمت کی نازل ہو چکی ہے روایت میں بیان کیا گیا جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اور اس آیت کو اس نے سنا جیسے اس کی کان کے اندر وہ آواز پہنچتی ہے کہ شراب کی حرمت کا حکم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نازل ہو چکا ہے تو پیالہ اگر ہاتھ میں تھا تو اس نے وہیں پیالے کو پٹک دیا اور شراب کو گرا دیا اگر کسی کے پاس مٹکوں میں بھری ہوئی تھی تو انہوں نے مٹ... مٹکوں کے مٹکے اٹھا کر گلیوں کے اندر بہا دیے یہ ہے مسلمان کی اطاعت یہ ہے مسلمان کی اتباع کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب اس کی حرمت کا حکم آیا شراب وہ جو عرب کے اندر ایک عام دستور تھا لیکن جس وقت اس کی حرمت قرآن مجید نے بیان کر دی تو اب ایسا نہیں ہے کہ دل کی جو چیز ان کی عزیز تھی جو پسندیدہ چیز تھی اب وہ اس کو اس کو پھر بھی اس کو نہ چھوڑیں اس کو اپنے ساتھ لگائے رکھیں نہیں یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا جذبہ ایمانی دیکھیے کہ جب شراب کا حکم ہوا تو پھر سب نے اس شراب کو جو شراب کے اندر یعنی جو, جو شراب میں تھے کیونکہ اس وقت حرام نہیں تھی تو جب حرمت کا حکم نازر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فرمان پر لبائی کہتے ہوئے اس شراب کو گلیوں میں پانی کی طرح بہا دیا گیا حالانکہ اس وقت شراب ان کے نزدیک مال تھی وہ شراب کی خرید و فروخت ہوتی تھی لیکن پھر حرمت جب ہوئی تو اب اس کا پینا بھی حرام ہو گیا اس کو بیچنا بھی حرام ہو گیا شراب بنانے والا شراب اٹھانے والا شراب کسی کے پاس لے جانے والا شراب کے ساتھ یہ ساری شراب کو اس کا یہ نچوڑنے والا شراب کے اندر کسی طرح کی یہ معاملت کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اشخاص پر فرمایا اللہ نے ایسے اشخاص پر جو شراب بناتا ہو پیتا ہو پلاتا ہو اٹھاتا ہو لے کے جاتا ہو یہ افراد ایسے ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے شراب کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شراب سارے گناہوں کی جو ہے اصل ہے اس کو گناہوں کی اصل قرار دیا ہے یعنی یہ شراب پینے کی وجہ سے آدمی کئی بڑے بڑے گنا شراب کے بعد نشے کی حالت میں کر لیتا ہے تو میں ارض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ اگر شان نزول معلوم نہ ہو تو ہم اس آیت مبارکہ کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکیں گے مدنی چین کے ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت تو اپنے اختتام کو پہنچا ہر جمعرات کو ان شاء اللہ عزیز ساڑھے سات بجے یہ سلسلہ شان نزول کے اعتبار سے کہ جس میں ہم چند آیات مبارکہ اور ان کا شان نزول اور ان سے متعلقہ تفسیری کلمات آکام الہیہ انشاءاللہ شاء اللہ اس مختصر سے وقت میں ہم ان کو بیان کریں گے آپ سے التما سے خود بھی دیکھیں دوسروں کو بھی مدنچن کے سلسلوں کی دیکھنے کی ترغیب دیجیے انشاءاللہ اللہ جب ہماری صبح و صبح قرآن کے نور سے ایسی روشن ہوگی صبح و صبح قرآن کی تعلیم سے ہمیں ہمارے دلوں کو سکون پہنچے گا تو انشاءاللہ رب کعبہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ وہ ضرور دن بھر ہمیں راحت اور چین عطا فرمائے گا اللہ کریم مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات سے رب کعبہ ہمارے سینوں کو روشن فرمائے آمین بجا گن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم